لا تقولوك الذي رسول الله عنه سوء صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه نبي الكريم الأمين اللهم یا <سؤال> ب <سؤال> <سؤال> اور <تصفيق> شاہ ر رس شاہ ر حمدان مخدومی مجاہد اسلام حضرت صاحب محمد کیعجاز الحسن شاہ صاحب الحمدانی اس مبارک پورس کے مہمان گرام حضرت سی شاد دھیرے درے پدر پھر شریر ستب رشاثہ لوہ حضرت دھیرے دھیرے پدر حضرت سید محمد شاہ صاحب شام حضرت آگلہ پیر قدر حبر شری مفتی محمد الزا صاحب مبر سی محمد آپ شاس بریوال جس شریف مساجت نہیں کرام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک خان و شراک لو حضرات خاندان دے مبارک لو شراکائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اس مبارک شاہ ہم اللہ تعالی اپنیا تمام در اپنی تو ہم کنارہ ہو رہے ہیں ہے سالس شریف دی زیادہ ٹھا تارنا مغل برادران رات حاصل ہوا اللہ اللہ شان شاہ مغل بڑا گرام ٹھا دار مدد کبوڑوں پر اوپر نچی والی جس موضوع کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں شاہ ہم کے حوالے سے یعنی ناچی جو بد طرفوں اسلام دشمن آنا سب کی طرفوں تمتہ لائی جا شاہ رمدان دیا میرا بیان آپ مبارک کے کتاب جڑی کہ اس کتاب کا حصہ احوالو آسارو اشہار ان مریف سنی ہمدانی بادشالہ گپتا محمد ریاض چاپ دو فارسی حکومت پاکستان اور حکومت ایران بھی جرہ کی طرف جہر مرکز تحقیقہ قائم کام کی اس کی طرفوں سید علی ہمان رضی اللہ ان چھال چھ کتاب جمع جنہوں ایک، ایک، ایک، ایک کتاب ایک ایک رسالہ درویشیا در در اس کے اندر آپ نے درویشی کا پیان فرمایا اس دا صرف ایک مقام درویشیا چار سو ترانوے اقتباس ایک مبارک فکر وہ میں اپنے اس بیان در پیش گا جڑے لوگ تمت لاگ یہ دشمن کا گستاخ یہ فلان ان ساریا دا مقابلہ ایسے بیان میں کرنا ميں چند دنوں موضوع موزوى تیاری اچ مصروف نہیں ہوا چند موزوات بنا كے ہاضر ہوا سا ايتي بيٹي دل خيال گزريا كى ميں بين کیونکہ میں مقام پڑيا سى آپ كا اس نو ميں اکثنتى حيسيت نہ سامنے لیا ليا میرے دوستو یاد رکھنا دین حق دا سچا درد رکھنے والے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د مبارک خاندان اور آپ کی امت کا صحیح فکر فر رکھ لوگ ہمیشہ برے لوگ دن دشمن اور مخالف لوگ جہی ہوں یہ ان کے خلاف ہر دور دے اندر جیڑے لوگ رسولہ درد سر للہم حضور وسلم غیرت رکھ کے عزت دا خیال رکھ کے ہمیشہ راہ حق نو بیان کرنے درپے رنگ ہر دور دے اندر بدکار لوگ منافق لوگ اور اسلام دشمن لوگ بولتے رہتے نے سخت تو سخت جملے کرتے انہوں دا مطلب دا مطلب چنگے نیکا نو کچھ نہیں کہنا ہوں دے دیخالفا دی دشمنا منافا یا بدگار لوگ جہاں سرکوبی تا کہ نقصان یہ ہر دور پر درد لوگ کا وقرا رہ جنہوں اپنے دور دے پر درد مشہور زمانہ حضور شاہان چاہے جی جی جی جی جی جی جی جی ہمدان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خلوت گزین گوشہ نشین متجرد منفرد علیحدہ جنگل کے اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے امت رسول کا درد رکھ کے آپ نے تر بارہ روئے زمین گری تین مرتبہ سیاحت فرمائی آپ بے مثال سیاح ہیں اچھی بات یہ اس مبارک دو سیاح مشہور ہیں مخدوم جہانیا جہان گج گج اور دوسرا حمدان. ساری روئے زمین فری چودہ سو بلیاں تو یہ فائدہ چودہ سو اولیاء گرام ایک ملنگ لگے قسم کہنا کرنا جسے قدرت روئے ملنگ الٹارا چودہ سو ولی آپ تو سمجھ آ رہی نے میری گل بھی جی رسول کا درد لے کے ترہ اپنے امت مسلم دے, دے بیانات مختلف کتاب جس بندے کو بیان سن رہے ہو آپ کی زندگی سمجھنا رہا اور میں آپ دی زندگی ندگی کے مبارک تسلیفات جی یہ نہ سمجھنا جو لکھا ہوتا ہے میں اسی پر کے پیچھے چل پڑتا ہوں یہ کتاب ہے مربی کشمیر شاہ ہے رمدان نقش بندی اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور مخدوم رشید عبدالرشید حقانی رضی اللہ تعالیٰ ملتان شریف والے آپ ان کے خلیفے اور مرید اور مدینہ شریف میں ملاقات کا ذکر کیا ہے حالانکہ یہ سراسر سر غلط ہے کیوں مخدوم رشید کی وفات شریف اور شاہ ہمدان کی پیدائش شریف کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے سمجھنی آئی, آئی, آئی, آئی, آئی, آئی تو میرے بھائیوں مخدوم رشید حق یہ ہے کہ وہ بہاول حق لکریہ یا کے دماغ میں اور یہ مخدوم جانیاں کے دور میں چاہے ہم مخدوم جانیاں کے دور پہ اخبار الختیار وغیرہ سے ان دونوں بزرگوں کا آپس میں بال مسائل پر مناقشہ بھی ملتا ہے یہ کچھ شریف بھی تشریف لے گئے تھے مخدوم جانیا گھر شریف دولت خانہ ان کا زمانہ ایک ہے اور یہ پکی بات ہے کہ مخدوم جانیا جہاں کا شرضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ با اللہ کے بعد ہے تو میرے دوستوں نے مستقل اندر جو دیت نقصانات ملاحظہ ملاحا فراہ ان کے خلاف اپنے قلم خوب زبانی جہاد فرمایا والے گرانی آبائی علاقے حاکم کی طرف نائب سن آپ میر ہیں اس کے باوجود سلطنت رکھا لیکن نے اپنے دور اندر سجدا پیرا کئی نام نہ دے حالات فرمائے تے ایس نے اونا دا اونا دے حالات دا ذکر جس خیرت کام گسے میں جناب نو سنا جہ کہ چشتی دشما نے اور جدیدی وہ یہ اندازہ لان کہ میں شاہ ہم سخت لفظ نہیں بولتا جہاں شاہ ہم عبارت فارسی پڑھا اور آپ فرمان نظر در حال پیران روزگار تا بھی گونا شیاتی نکان تلبی دکان سو مک نہ فرماندے اپنے زمانے کی گل کرتے زمانے پیرا مریلا حال وے نظر در حال پیران و تلب نام سلادی نے فکر زمانے پیران دا حال وے تا کسی تو نظر آ کیویں مباری دی دکان اپنے آپ شاہ زمانے کیڑا دور ستویں سدی ستویں سدی اس فرماندے نے چکروازیا کی دکانداری نے شیتانا نے پہلا لگا دے شیطان شرماندے نے مکاری کے شیطان اپنے آپ فخر نام دے کے بیٹھے ہوئے اور پکی گل ہے اصا مسلمان جتنے پہنچ گیا اپنے, اپنے بزرگا کے حالات اور صحیح سن سکتے ہیں نہیں ایسا توجہ ہے بولو او بولو او او او ہم جس حال میں پہنچ گئے ہیں اور جس زمانے میں سے گزر رہے ہیں میرے دوستو کوئی قوم بھی ایسی نہیں جو اپنے بزرگوں کے صحیح تذکرے دشمن کر برداشت جی ہر قوم اپنے بزرگوں کو صرف زبانی طور پر معاش رکھتی ہے یاد کرتی ہے لیکن اپنی طور پر انتہائیوں کی دشمن ہے ایک اور اپنی طور پر انتہائی دشمن بنے یہ برداشت نہیں کرنا قسم اٹھا کے حسین پاک کا نام لینے والے حسین کی تعلیمات کو سن کر برداشت نہیں کر سکتے ہمارے سیدنا امام رضی اللہ تعالی کو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر امام حسین پاک آج تشریف لائیں تو جو ملا حضرات جو لوگ آپ کی تاریخیں اور رگری خیر کرتے ہیں اور پیسے اور مال کھاتے ہیں یہ جی ان کو پاگل سمجھ کر پتھر ماریں گے اور امام صاحب امام حسین کو کہیں گے امام سے کہتا ہوں یہ ہر کام یہودیت کے رلاسوں میں ایسی ملمس ہو گئی ہے کہ اپنے اسلاب کی خوشبو ان کو تکلیف دیتی ہے یہ ہوتی ہے کہ لو میں بدبون اتنا ان کے ذہن مالوس اور عاشق ہو جاتے ہیں کہ اپنے اسلاب کی خوشبوؤں کو سونگنا گوارا نہیں کرتے میں ایمان سے کرتا ہوں شاہِ حمدان کی اولاد میں میں دیکھوں گا شاہ صاحب تو الحمدللہ للہ صاحب سے پہل جابتا ہے یہ تو فکر ہی ایسی رکھتے ہیں ایمان ہی ایسا رکھتے ہیں دماغ ہی ایسا رکھتے ہیں میں ہی دیکھوں گا اچھا ہے ہمدان کی کلام شریف سے گا دیکھوں گا کہ کون ہمدانی ہے جو اس کو کھلے دل سے قبول کرتا ہے اب لفظ دیکھیں بھائی فرماتے ہیں نظر در حال بیان مریدان روزگار مندا بیٹی کے جگونا سجاتی ہیں دکھمان تلمی خبا کر نام سلاتی بستان فارسی اس وجہ سے پڑھنا ہوتا کہ کوئی یہ نہ کہے کوئی ایران میں بھی بیٹھا جس کی بات تو صحیح کر رہا <laughs> نظر آج برف بچا پر مریدوں کا حال میں کہ کیسے نے لے لیکن نام رکھا ہوا ہے سلاتی نے جا میں اولیا پشیدہ مزدور بھر کے مقبول بناؤں گا اور فرماتے ہیں بدبخت لوگ ملایت کے کپڑے پہن کر بد بخت لوگ اولیاء کا لباس لے کر اولیاء کی وزا کتھا بنا کر اولیاء کی شکل و صورت بنا کر مردود لوگ مقبولوں کے رنگ میں آ گئے جو کہ وہ تمہیں کہتے ہیں مخالف ہے دشمن ہے ملان ہے ہے ان خندوروں سے میں کہتے ہیں یہ کیا کیا لفظ بول رہے ہیں کیا کیا جملے بول رہے ہیں بولو تو اگر کوئی کہے گا وہ تو پور کو کہہ رہے ہیں مکان کو کہہ رہے ہیں تو اے خنریز تو میرے متعلق یہ نہیں سوچتا کون پاگل مسلمان ہوگا جو بولنے واحد نے خودہ مسور تجربہ شہارے شنگ دا وی اللہ سارے کے دیساد راہتی <Norwegian> راہ دین کے راہ گلا نے گولان راہدین خودرا بسورت عربا گولہ راہ دین خودرا گلا راہ دین خودرا بسورت عربا میں یقین رائے کرتا دین کے راستے کے سیاتی اپنے بلد آپ بلد کو یقین بلد والوں بلد کی شکل بلد میں ظاہر کر کے بیٹھے ہوئے شار ایسا زندہ الحاس دشہار ایسا و تو ان کا ظاہر دیکھو تو زندگی تو اور الہاد سے بھرا ہوا ہے اور اندر دیکھو باتیں تو دھوکے اور فساد اور مگر و فری سے بھرا ہوا ہے وجد و حالت ایشا ان کے حالت ہے ان کا وجد اور حال کیا ہے فرمایا ناچنا ان کا وجد اور حال کیا ہے ناچنا و بازی اور کھیل تباہ کرنا بولو تو سی اپنے دا سدی جانا ٹگ بازا ہال بیٹھے شاید نان دے مان بولو تو صحیح تو ہوں کہ دورے بیٹھے سمجھ نہیں آئی مجھ کو سکھا دی, دی ہے نے وہ بھی وہ اپنے دور کے دن رہتا اور لحاظ کی بات کرتے ہیں اقبال اپنے دور بھی کرتے ہیں اور میں اپنے دور بھی کرتا وہ بھی وہ زبان بولتے ہیں اس بھی وہ عزبان بولتے ہیں میں بھی وہ زبان بولتا ہوں کیسی عجیب بات ہے وہ بزرگ ہیں اور میں ان کی نظر میں کافر ہو گیا ہوں چھڑے ہوئے ہو جاتا ہوں اور بولو اللہ <تصفح> فرمایا یہ آج کے پیر ایسے ہیں صحبت میں جا کر بیٹھو تو کیا ادب ملتا ہے بد آتی کبھی رکھ دی کبھی گسرا کے صاحبہ کبھی بننے سے کبھی ملتا ہے بے نماز ہونے کا ان کی صحبت میں بیٹھے تو یہ یہ سبق صحبت آداب مبارکیوں کی صحبت میں یہ آداب آپ فرماتے ہیں آدابت بے نماز ہونا ان کی صحبت میں بیٹھو تو بے نماز بن با جاتا ہے ان کی صحبت میں جی انہوں نے اج دہن تللے بغیر بہنا گیر اپنی خوش دے بارے اصا کیوں نہ آخری زبان سنا ہوا میں آئی ہے انہیں مصنش میراز پہ آئی ہے مسلت سو نشے اقبال فرمانے مسلت جڑی آئی مسلہ د سجایا ہاتھ آ گیا ہے یہ مہادی سسی بچن آجدار مگر ہے کے مہادی سچی وجنا جڑے بڑے سن شاہی بال اج نسنا کان ہمدان کو بھی سنو اقبال کو بھی سنو مسکین مسکین خاطر ہر ایک رانی پچھلیاں لہذا بولو بولو مسلمانوں زینت مجلس زینت مجلس حضرت مجلس لال جدی بی حضرت محفل جلال انجائی سی نجلے جو جان ہے کام سرکار اگو فرمانے بنگ جان جدو باہر نکل گئے سور اسلے بلی بن بگو کتارا بن کے چپی لگی جائے گی یہ امدان پہ بنتے شاہدان معلوم ہوا اسے بھی بند پیڑ والے کوئی رشتہ لفظ میں آپ ایران کی چھپی ہوئی کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں پاکستان اور ایران کی مشترکہ حکومت کے تعاون سے چھپی ہوئی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں اور آپ کے الفاظ پڑھ رہا ہوں ترجمہ ایران والے اسرار کرسرے خلبت کے شام بند فرمایا اگر بزرگ تنہائی میں بیٹھے ہوں تو جو خباست اور بند ہوتی ہے وہ حضرت کے سنگ ہوتی ہے اب بولو مرو اگے سنو مفاخرت مفافرت حرام, حرام <متحسن> و گدائی اللہ فرمایا فخر کریں گے کریں گے مفافرت ایشان بتحصیل حرام گدائی ح چپ گونگ شیطان بن کے برائی کی حمایت کر کر مریدا سارے پرتے پا کے انہوں نے ہر برائی کی چھٹی دے جو حرام مال مریض لے فخر کرتے کا پتر ہوا نہیں محفل صاحب علی بہت اچھی گل کر رہے استاد نے کمرے چہ کے کیا میرا پر حرام ایسی عجیب کرامت ہوئی وہ ہجرے نکلے اللہ ہو تمہارو کبھی قدرت آیا اللہ و کرم سی سے سلام نہ پورا کلام پیش کرو اگر کچھ بھی دل سے نہ مامل میں وہ اللہ کی پتا یار اگر بھی سارے پھرتے ہیں یہ کوئی پتہ نہیں کچھ فرمایا نام کل o naam moon sadangi ya rasi ki naam kariye ہر سن کبھی ہر سدیون ہمیں موقع چوی گائے dimbe na pa hu مبارک بل بے حیائی فرمایا فخر کرتے نے دے پتا نہیں اسے نہیں ہو سکتا پیر ٹی وی لا کے بیٹھا دبا کے فخر کے لے بن گئے سی تو صحیح پرماتم اتنا بےحیا بھیڑ بن گئے ایران بچنے والے بغیر جن جن کو اپنی ماں بہن بہن وہ شاہے افغان کا نام لے لے کر خبردار خبردار مصطفی کے دین کی ایسے سچے خادمے کو اور گھر بندوں کو اے بگ بگتوں گھر بے حیاؤ اے بے دینی کے ٹھیکیداروں چھرانے کی کوشش مت کرنا ان شاء کی اولاد ہوئی ہے یہ انہیں اور پہرا دیں گے اللہ بولو جی وج میں آئے اللہ کل میں آئے شا تل, تل, تل دل شادی مزمران فرما مریض کا جمع ہو گیا بماریاں کے نال نکرے گمراہ اور بڑے بڑے جھوٹے پیر جھوٹے پیری لا ری نبسمرستی نے خاصا نفسانیاں پیچھے جی جو ناجائز حرام کام ہند کردے کر کے دلیل رکھی ہوں پیر صاحب تر رہا مظفران مطلب محاوے نے دوا لیں اس کو حوالہ تر رہا ڈیگا دعوے دعوے ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں ہم یہ رکھتے ہیں ہم وہ رکھتے ہیں جو جو جھٹے دعے رکھ کے دلیل بیٹھے دین والا بندہ گناہوں کو ہوں جی اور کفر کویکر سمجھاؤ یہ واہ تو کفر را طریقت سے ہاں یہ طریقت فقر نہ واضع حقائق احکام دین و اسلام سے دین و اسلام کے دین اسلام کے حق کے حقائق سے بیگانہ بن بیٹھتے برابر پای گمراہن ترتیہ بولالات گمراشدان ماشاءاللہ اور ان کے بیمرہ ہو گیا فرد کنہ بنتا ہے انہوں نے پیروں نو ڈکنا اندر فرد کنہ دساساں بولو وہ پہلے شیر سمجھ لیا شیر کے اندر ہی سمجھا لیا جس سور لک جا فکیرو جس لٹ جا فکیرو کوئی آپ سمروا پنچ بجو سوا دن بجے مجمع مجمع قیامت قیامت اسلام و فساد کا حد اللہ دو حکام اسلام سامنے دیکھو سن تے دسو باغ آپ نے نظر نہیں آتا تھا کیا ہے استحکام اسلام بھائی آپ فرماتے ہیں اسلام دے آم مضبوط رکھنا ایمان مضبوط رکھنا بدیت گیا جو ہے فرماتے ہیں ان سب کو ختم کس کی ذمہ داری آ رہی ہے سلالین اور حکام کی ذمہ داری ذمہ داری ہے بولو بولو بولو میں کہن کی ذمہ داری ہے جڑا بولو بلا بلا بولو فرمایا بولو کس کی ذمہ داری ہے سلاد اور حکام کس کی ذمہ داری ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اسلام سام کر بول رہے ہیں یا اسلام سے نہ بلد ہو آپ فرماتے ہیں بدآدگیوں اور بدکاریوں کو ختم کرنا کن کا فرمپرام ہے کن کا فرض بنتا ہے بولو بولو بادشاہ پکی گیل پکی گا فرض بن ہے بادشاہ اب اس اب ملک اس ملک کا کیا بنے گا, گا؟ کہ جس کی بنیاد ہی ایسی, ایسی, ایسی ہو کہ مذہب سے ریاست کا کوئی تعلق, تعلق, تعلق نہیں ہوگا اے اے ہمدانیوں میں ہمدانی سے خطاب کروں تو شاہ ہمدان کا کلام خاص کروں اگر چشتی میں دلیل پیش کر سکتا ہوں اگر نقل بندیوں سے اور نقش بندی کہیں ہمیں اپنے بدردوں نقش بندی سب کی تعلیمات کا خلاصہ تو میں کو بتا سکتا ہوں ان کے اگر قادریوں کا ماننے والا کے دربار سے خرچ دے سکتا ہوں ظالموں بتاؤ تو صحیح وہ چلے گئے اور کس کو ماننے لگے تو نظریہ تعلیم کے اندر یہ ہے سیاست اور مذہب یہ دونوں الگ الگ اور مذہب الگ الگ یہ ذمہ داری نہیں کہ لوگوں کو بدکاری اور بدعتیوں سے بچائے نا نہ ان کا مقصد کیا وہ جو ہیں لیکن بتاؤ تمہارے ملکوں کو یہ سب سے فرماتے ہیں کہ پٹکاروں اور پداویدوں کو ختم کرنا یہ حاکم اسلام ہاتھ میں ہے دشمن بزرگوں کے دشمنوں اپنے بزرگوں کے دشمنوں اپنے اپنی اولاد آد اپنے بڑوں اور پھر بولو بولو بولو بولو بولو عجیب بات esth, بات تمہارے تو بچے بچے کو یہ سبق مل رہا ہے تمہارے بچے بچے کو یہ مذہب آتی تمہیں اپنے بچوں کو پورے اپنے بزرگوں اور اسلام آم کے سبق بکتی میں پڑھاتا اور دشمن اسلام دشمن بزرگوں نے مجھے جواب جواب اگر کوئی نب بندی ہے تو بچایا بتایا نے کس کی تربیت کی اور کس کی اصلاح کی سوچی تھی اگر بادشاہ وقت کی ذمہ داری نہیں ہے تو آپ روک کر روک کر رخ کر رخ جہاں دل کی ہوا بولوی کرو بادشاہ جہاں گیر کی شاید معلوم ہوا ہر قوم میں صرف مکاری جی جو نام لیندا صرف دنیا کی میں اپنے حق لو ہمیشہ ہر دور پور درد لوگ جو مرضی لوگ کرتے رہے لیکن وہ تینخاط انہیں مذمت جدے بھی شخص تو میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں میں کون سے دوں گا یہ بر بر کر بر کر گالیاں دیتے ہیں لوگ حق دیا گلا سو گنا فو گے دل خوش ہو گیا جب بولو میں بتاتا ہوں جس طرح اپنے دور کے دین دشمنوں کے خلاف بول رہے ہیں کون کون کا بچہ سمجھے گا کہ وہ اپنے دور کے تمام باپوں کو یہ کہہ رہے ہیں اس دور میں کیا جہانیاں جہاں در جیسے موجود نہیں کیا شاہ رکنے عالم جیسے موجود نہیں محبوب سے موجود نہیں اسی وجہ سے محب نابوسی فرماتے ہیں جب کسی بھی طبقے کے خلاف بزرگ لوگ بولتے ہیں ہمیشہ اس طبقے کے برے لوگ نال ہوتے ہیں اچھے نہیں کے لفظوں میں اطلاع ہو لیکن جی یہ امام بہادر غنی توجہ ہے میں سیدوں کے اندر کے دشولا اندر کے دش کو یہ بتانا بتانا بتانا کہ دو قسم کے سید جو میں ایک وہ سید جو اپنے, جو اپنے نانا پاک کے مقابلے میں ہو رسول کے مقابلے میں ہو دشمن ہو رسول کے دین کا کستا ہو کتا ہو رسول کے دین سیدہ جن <تصفح> <جنت تصفح> خاطہ ایسے مسجد سے بت پر سر ایسا سبھی مرضا دل جاتے اور وہ مرضا دیا جائے اس کا رسول سے نشا کو رشتہ جاتا ہے الایا اور سرم پر جب ہو جاتا ہے وہ رسول آلائے نہیں وہ تو انسانوں میں بھی نہیں ہے سونے لایا ابو لہمایا سب سے بڑے ہم اپنے نشا سب کٹرا جائے وہ کٹ را جائے اور اچھا جو رسول کا ہے جو رسول کی شریعت کا ہے رسول کی شریعت کو ظلم سمجھتا ہے جہالت سمجھتا ہے مما سمجھتا ہے دنیا کی ترقی میں رکاوٹ جو کہا جو یہ حقوق لیا حقوق پائے تمیز بھی کوئی نہیں لانا رسول پا جی اولاد ہوا رکھتا جیڑا پوس پاک نو انج باؤ کے کوئی سور دا بچائی ہو جیڑا ہے لوسید صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی کتے دا پتر ہو جیڑا ہے لوسید صلی اللہ علیہ نہیں سمجھے گا بات بات راضی زیدی آپ پر ہو لیٹھیں گا اولائے کم شر و بریادی نفسے اب کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ پہلے بار بات کر رہا تھا لیکن اب صرف سند اور حوالے کے طور پر چاہتا ہوں جی جی فتوا نہیں لگاؤں گا میں نے کچھ نہیں کہ بابا جی ہیں میں یہ دکھانے لگا ارے بھائی یہ بتاؤ بتاؤ آپ جانتے ہیں آٹھ مارچ کا پروگرام بولو بولو اٹھ مارچ آنے لگا ہے آٹھ مارچ جشن مرضی وہ جاند عورت سنو حقوق مانگتی ہیں میں حقوق ادھر مانگے ادھر لکھا سنو بھائی اسلام آباد پچھلے کی بات ہے وہ بات میں دکھاتے ہیں کاش کے پھر بڑی درجار اور میں زیادہ کر رہا تھا مار ماروں یہ جناب پچھلے اسلام آباد چوک میں ایک بی صاحبہ جس کے صرف شرمگر دو اور دوا کوئی چوک میں اسلام چوک میں گڈی آمج نہیں آتی پولیس والا ہوا مارا سرسا جاتا जा مارا میں اسلام باد چڑی نہیں پڑکی پڑکی میں ایسے نہیں پھڑک رہی بزرگوں کی مہربانی ہے اوپر کے جو کے بزرگ لوگ ہیں یہ وہ بھی پاک یہاں پر لائے ہیں کس کی ضرورت ہے مولوی آئی سکتے ہیں جیسے مولوی اٹھے چوکی منا دے کیسے کر ہیں بغیر تو وہ سمجھ رہا تھا جی نیار یہ چھوٹا سا منظر جی اب اس سربراہ کون ہے اس سارے پروگرام میرا مرضی کی سربراہ کون ہے اس کا نام ہے یہ آر ایف آر سید اظہارا سے گفتگو کریں گے وہ دیکھو بڈا چاٹا بی بی پاک دا اور مرداں بالکل آپ کٹیں کٹنگے جی وہ آپ جواب دیتی ہیں اب آپ خود بتانا میرے بھائیو ہوئے ہوئے ہوئے اللہ خلانا تو کتے کافران جہاں آدھے نا چیشتی شہیدان کا دشمن ہے لاکھ ہرم دیا ہرمدہ شرم نہیں بغیر بولتے ہوئے انگا اپنے منہ جڑا انج ننگے ہونڑ نو آکھے اے اسلام اے رسول نے رستہ اے بی بی خاتون نے جنت اندر بیوقوف سی بیٹھ بیٹھی اساں تو کتے سور دا بچہ ہی ہونا جڑا آکھے اے اس تو بعد وی کوئی ناطا رسول نال قائم رہ جاگا تے میرے خیال تے او مسلمان نہیں رہ سکدا او بلائی سما آخر پسند کرنا جہاں سرخی پیتے نے آخر مل کے اب دوسرا نمبر دیتے دوسرے نمبر پر اس سے بتا سمجھتا ہوں پہلا ملحد منافع بےمان رسول کے دین دیا دشمن دوسرا so so وہ <laughs> <out>, <laughs> رسول ایسا لانسی کبھی یہ سید یزید سے بہتر سے بہتر ہے یہ دھندے کرتا ہے سید زادیوں کے اور یزید نے کبھی ایسا دھندا نہیں دیا اور سید زادہ کی طرف یزید نے نہ اڑ بڑی آئی ہے نہ کسی کو اگر کوئی سلال جو بنی ہے جلیدیا یہ مکمارا تمہیں تمہارے اندر خوش گئی ہے سب کرتا آل کے ساتھ کرتے ہو جو رسول اس میں بنتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی یزید جی کوئی نارائ تک ناربی میں شا گیا اس کچھ کے اندر جب تک کسری کا خون ہے اس لیے چھوڑوں گا کہ کرتے اپنی بیٹی ہم اپنی بے شعور بیٹی کا کپڑا باہر جانا گوارہ نہیں کرتے تو رسول کی عزت کو باہر ایسے حال ہے دھکے کھانچہ گوارہ کر سکتے اگر کوئی کتا پیسے کا لالچی ہرانی ہے تو وہ بنا رہے ہم نے رسول کا کربا پڑھا ہے وفاداری بھی جانتے ہیں دشمن دشمن بن گیا آخر عزت بن گئی بےدبی بن گئی کفر بن گیا اسلام اسلام بن گیا غلامی میں بری عزت کے مانا جا غلامی میں سب عزت کے بار جا پہ نل خوشی سے لہ درجہ ایک حریم شاہ کا ہریشا کا کسا تھا حریم tongady, شاعت شاعت برخیر برخیر برخیر ہے یہ اس کی تصویر ہے اس کی بیٹی, بیٹی, بیٹی ہے سیدی ہے پیر کشتی اور یہ مفتی عبد القبیر ہے اس کو اس کا ساتھ حال وہ ڈرایا ہوا ہے جناب آپ یہ کہتا ہے میں نے تو یہ باپ باپ ہے یہ باپ رو ہے بیٹی کے حال دو بیٹیاں بہن ایک حریم شاہ کا نام ہے اور نام اسی طرح ہے شاہ اسی طرح چرچ لیکن نہ اور مدرسے آلما فادلہ بنا لڑکی مدرسے نہیں اے انسان جی او دی اساز سے بڑی فرمایا ناں سید رووندا ہے کہ میں ایہی قصور کیتا ہوں میں کہ سیدہ اللہ نہ رسول نہ نہیں تے ایتھے بھی روویں گا گا بھی روویں گا آ رو رہے ہیں جس کا مجھے احساس کیا نصیتیں بھی میں نے اٹھائی لیکن شاید یہ حد ہو گئی مجھے اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں لیکن میرے بزرگوں کے طلقداروں کو رشتے داروں کو ہماری بہت زیادہ عزت کرتے ہیں ان کو جو صدمہ ہوا جو صدمہ ہوا ہے رشتے دار کا اللہ بے حیادہ آسرائیں قسم خدا رہی بے حیادہ آسرائیں میرا دوست وہ حقیقت نہیں کہہ رہا شرمت دے رہا کہ شرم کر جیڑا کم جدید کیتا کرنا او جا وہ کام نہ کر حسین, حسین دلا یہ غیرت دلانے <سطح> کے لیے یہ جی بات کرتے ہیں جی میں رسول اکرم نے فرمایا جو نماز چھوڑے اس نے کفر کیا کون کہتا ہے کافر ہو جاتا ہے لیکن حضور نے غیرت دلانے کے لیے کہ یہ کافروں کا کام ہے تم کیوں کرتے ہو رسول نے اپنے نانے کے دربار بولو یہ بے شرما نہیں کر میں ساد کرام عزت میں درد رکھ کے بیٹھا سمجھ آ گیا میرے میں پہلے کیا لفظ کیوں کہ وہ بھی سخت لفظ لفظ کیا جس طرح وہ اسلام طرف واپس لوٹانے کے لیے یہ کہتے تھے تو بھی اسلام کی طرف واپس لوٹانے کے لیے چل رہا ہوگا سمجھ آ گیا اور جال کہتا ہے چشتی کہتا ہے کی خنزیر کا بچہ جھوٹ بول بول وغیرہ کس خنزیر نے کھا جی تاریخ خنزیر کا بچہ کس خنزیر, خنزیر نے کہا ہے جزیر کی تاریخ وہ خنزیر کا بچہ کس خنزیر نے کہا ہے کتے میں نے یہ کہا ہے حضرت معاویہ نے جب تھی اس وقت وہیت نہیں تھا بعد میں بنا ہے یہ میں کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں کہتا رہوں گا میرا یہ ہے میرا ایمان ہے کیونکہ میں صحابہ کو کسی بھی خنزیر کا بچہ کس خنزیر نے یہ بات جی ہمارے کا شوربا کتیا اس واسطے بیٹھ جانے سنچری دی گل سنا تر منہ کن نہیں کرتا لان پیاؤ یہ ہماری رحلتوں کا نتیجہ ہے جن کو خردنے وغیرہ کی مصطفیٰ <watering> اب یہ صرف رستے رہتے ہیں جہاں سے ملتی ہے میں پہنچ جاتے ہیں تو سمجھ ہے آئے ہماری ہماری کوشش میرے خوش نے پیان کر رہا گوا رہا آگے نال حل ڈال جس کے آگے آگے والا نہیں سب بزار کا گرتے اور جیلا دکھ دیکھ بھی نہیں لانا وہ وہ ظالمہ بولنا بھی استاد لا تو جیت حسین جی جھوٹے پر تو لانت ہوتی ہے اگر کون سی کاری جزیر تعریف کتاب ہے یہ کون ہے شاہ میں نے تعریف بولو میں تو تعریف کرتا ہوں جن کی جو تعریف دلائے میں یہ تعریف نہیں کرتا نہ تعریف بھی میں کہتا ہوں جب سے برا تھا اس وقت سے برا براہ اس سے اگر تعریف کرتا ہے دین کا بنایا ہوا اثر سرتے زیلنا چاہتا دین کا بلائے بلائے اثر اس بنایا ہوا زیلنا چاہتا روڑے کا میرا مخاطب کون ہے ہر لئی جو میری شاگردی کی نسبت رکھتا تھا اور پھر کہتا ہے استاد ہے استاد یزید کا تعریف کرتا ہے استاد ہے حسین کا گستا ہے فلان ہے ہر وہ لڑکی میرا متاثر آپ آپ کی نایا تنسی طرح کسی کے منہ سے ایسے الفاظ ہوں وہ میرے متعلق استعمال کر رہا ہے اس کو فنزیب اس, uh, اس کا میرے شا ساتھ کوئی او او سا سا سا so تعلق اور آپ کے ساتھ سب کو لو لگا بس بس بس بس میں نے جو کہا کسی کے مطابق اس کا نام لینے سے اسلام گیا میں اللہ کے فضل میں باریکاری کو سمجھنے والا ہوں ایسے میں نے کہا سنو ایسے بندے تھا عقیدت سے نام لے گا کیونکہ وہ نیچریت میں دوبارہ چلا گیا ہے اس کا مریر شاہ صاحب کے ساتھ مناظرہ وہ اس بات کی دلیل وہ واپس نیچریت میں چلا گیا اب اس کا عقیدت سے جو نام لے گا کسی نہ وقت کسی وقت ایمان سے خارج ہو کسی نہ کسی وقت ایمان سے خارج ہو خارجہ یہ میں میرا رہا ہے سمجھ, سمجھ لگی لگی اور سنو سنو سنو موبائل والے بہاور پچھلے بھاجی اور لکڑا کاری سلیم لکڑا پورے پنڈر میرے دوست صرف گلے شرافت مار وہ بدماشی سے خوش شراب شراب مارا سن سبق بزرگ گالا سی سبق لے کے سام راہ چلنے اللہ اللہ میں کاری گل سے جمع بنا سوار سوموار والے پندرہ مارچ بار ان شاء موار سوار جلسہ سسو کی میر محمد اچھا نو شہر جلسہ پہلی بار جلسہ ات ہو رہا تھا سبحان اللہ, اللہ سبحان اللہ سبحان سنو بھائی سنو الحمد یہ حضور سید سید محمد اعجاز کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اسی گاؤں میں شاء اللہ مدرسہ شاہ حمدان شفیع کا افتتاح ہوگا ہوگا